لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا دس پندرہ بیس دن پہلے اس وقت ایمان لائے تھے لیکن بہرحال جب وہ ایمان لے آئے تو ایمان ان کا اگرچہ پورے طور پر تعلیم اور دین نہیں ابھی سمجھ سکے لیکن وہ بہرحال ایمان اور اسلام کے جوش میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اس کہتے ہیں کہ وہ نہ ولیل مشرقین اسی طرح وہاں دیکھا راستے میں کہ مشرقین کے اپنے لیے ایک پیری کا درخت خاص کیے تھے یا کفون آئندہ اس کے نیچے بیٹھتے تھے عبادت کرتے تھے اس کی عبادت کرتے تھے یا اس کے نیچے بیٹھتے تھے وہ انتون اور اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے ہتھیار کو تلواروں کو اس کے ساتھ لٹکا دیتے تھے اس سے برکت اور طاقت حاصل کرتے تھے کہ جہاں اپنی تلوار اس درخت میں لٹکا دیں گے عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ تلوار بہت دن تک ہمارے ساتھ چلے گی اور بہت تیز رہے گی اس کے ذریعے سے ہمیں دشمن پر کامیابی حاصل ہوگی یہ کف پار کا ایک عقیدہ اور طریقہ تھا انہوں نے دیکھا صاحب کے رام جو پیارے رسول کے ساتھ نکلے ابھی جلد جلد اسلام لائے تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کی ایک ان کے لیے ایک درخت خاص ہے وہ جاتے ہیں وہاں اپنے اسلحہ لٹکاتے ہیں یو قال الحاظات انواعات اس کو ذات ونواد کہتے ہیں نہیں لٹکانے والا درخت یعنی جس میں لٹکایا جائے تو ہمارا اسی طرح ہم بھی ایک بحری کے درخت کے پاس گزرے بکلنا یا رسول اللہ خا اللہ کے رسول جیسے ان لوگوں کا ایک درخت ہے ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دیجیے ہم بھی اپنے اپنے اسلحہ وہاں لٹکائے دیکھیے کمل الحمد الصال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر خیر رسول نے فرمایا اللہ اکبر تعجب کے موقع پر یا خوشی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہا کرتے تھے اللہ یہ پرانا طریقہ آیا ہے یعنی لوگوں کی فطرت اور طبیعت کا یہ پرانا طریقہ ہے کل تم وی نفسی بھی تم نے تو بے ہی وہی بات کہی جیسے کہ یہودیوں نے موسا علیہ السلام سے کہا تھا اجالا الحم کمال یہودیوں نے حضرت موسا علیہ السلام سے کہا تھا کہ جیسے ان کے آلیہ ہمارے لیے تو کوئی الہ مقرر کر دو تم لوگوں نے وہی بات بالکل کہی کہ جیسے ان کا ذات انواد ہے اس سے برکت حاصل کرتے ہیں درخت اسی لیے ہمارے لیے اسی طرح ہمارے لیے بھی ایک درخت مقرر کر دو دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیل کو برا سمجھا اور کہا عالموں سے ان کو قبول جلو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ جاہل قوم ہو اللہ کے آداب اور اللہ کی عبادت کے آداب تمہیں نہیں معلوم انکم قوم قبول جھرو گویا یہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بروقت ان ساتھیوں کے اوپر پڑی جنہوں نے اس چیز کو طلب کیا تھا لطر قبولنا. پھر خرمیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے پرانے لوگوں کے یا اپنے پہلے کے لوگوں کے راستے پر ضرور چلو گے وہی ہوا کہ جس طرح پرانے لوگوں کے ہاں شرک کیا جاتا تھا اس امت میں بھی شرک ہے جس طرح پرانے لوگ قبروں کی پوجا کرتے تھے اس امت میں قبروں کی پوجا عام تو کوئی نہیں ہے یہ کوئی نہ کہ نہیں قبر کہاں پوجی جاتی ہے قبر پوجنے کا مطلب ہے کہ سجدہ نہ بھی کریں لیکن جو چیز سجدہ بھی کرنے والے ہیں لیکن جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے نفع نقصان یا اولاد دینا یا مصیبت دور کرنا یہ قبر کے ولی سے طلب کیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں جیسا کہ پرانے لوگ کیا کرتے تھے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لر قب النسنا نمن خان اقرق انہیں پرانے لوگوں کے راستے ضرور تم اختیار کرو گے جیسے وہ لوگ کرتے تھے تم لوگ ہی کر رہے ہو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سے ڈرانے کے لیے یہ بات فرمائی اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے بچے تبرخ کے نام سے کسی درخت کے پاس کسی قبر کے پاس کسی کپے کے, کے پاس کسی دیوار کے پاس جانا اور اس کو چھونا اور اس سے برکت حاصل کرنے کے نام سے کوئی ایسے افعال یا اقوال کہنا یہ سب غلط ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی سمجھ خاص طور پہ توحید کی سمجھ دے भाई اللہ ہم شرط میں نہ پڑ سکے اور صلی اللہ کر سکے سوال کیا ہے کسی بھائی نے سنا ہے کہ یہاں سب کھانا جھٹکے کا ہوتا ہے سب کھانا نہ کہیے زبیہ جو ہے جھٹکے کا ہوتا ہے کیا مطلب یعنی یہاں جو زبہ ہوتا ہے یا شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہو باہر سے جو گوشت آتا ہے وہ جھکے کا ہوتا ہے باہر سے گوشت پاکستان سے بھی آتا ہے انڈیا سے بھی آتا ہے دبئی سے بھی آتا ہے اور دوسرے ملکوں سے یورپ کے ملک سے بھی آتا ہے کیا یہ کھانا حلال ہے حقیقت یہ ہے کہ جہاں کل کل بھی یہ بات آئی تھی کہ وزارت التجارہ کی طرف سے لوگ جیسا کہ یہاں عام اعلان ہے اور فتوا بھی ہے علماء کا کہ وزارت التجارہ کی طرف تجارت کی طرف سے وہاں جہاں یہ جہاں یہ گوشت ضبع کیا جاتا ہے وہاں خود ان کے آدمی ہیں ذبح کرتے ہیں اور انہی کی نگرانی میں بیٹھ ہوتا ہے اور وہ آتا ہے یہ ہے حقیقت اس کی اب اس میں کوئی دھوکہ کرے کوئی غلطی کرے ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں لیکن حرام ہونے کا اس کے پتوا کوئی نہیں دے رہا ہے حلال ہے اول تو یہودی بھی مسلمانوں کے طریقے پر زبا کر رہے ہیں بسم اللہ بھی نہ کہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے جیسا کہ کہتے ہیں وہ اپنے دین کے مطابق تب بھی اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا کرتے تھے وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا کھانا کھایا اور آپ کو قصہ معلوم ہوگا کہ ایک عورت نے یہودی عورت نے یہ پتہ لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا بکری کا کون سا ٹکڑا زیادہ پسند ہے تو بتایا گیا کہ یہ اگلا دستہ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی اور اس میں اس نے زہر لگا دیا زہر ڈال دیا ایک صحابی تھے انہوں نے کھایا اور وہ مر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا کھایا لیکن اللہ کی قدرت سے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں ہوئی البتہ رگے اکحل میں آپ کو وہ تکلیف وقتاً فوقتاً ابھر آتی تھی یہ روایت میں ہے تو نبی یقری صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت کھایا اگر وہ ذبح کر رہے ہیں مسلمانوں کے طریقے پر مار کر کے جھکا دے کر کے نہیں تو یہ طریقہ اب بھی ہے کہ وہ لوگ ذبح کرتے ہیں عام اس مسئلے پر بھی اگر یہودی نے بھی ذبح کیا تو کھانا جائز ہے نترانی نے بھی اس طرح ذبح کیا تو کھانا جائز ہے لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آدمی وہاں ذبح کرتے ہیں اور انہیں کی نگرانی میں پیک ہو کر کے آتا ہے اس وجہ سے یہ کہنا کہ یہ کھانا حلال ہے یا نہیں ہے یہ غلط ہے اس کو حلال ہی کہا جائے گا اب آپ کی مرضی نہ کھائیں بہت سی چیزیں حلال ہوتے ہوئے بھی بہت سے آدمی نہیں کھاتے ہیں جی بے, نماز جو بے, نماز نہیں؟ جو بے نمازی جو ہاں ایک سوال اچھا اس کو رکھنے دیں بعد میں یہ نہیں کیونکہ کی سارا گوشت اور مرغی امپورٹ ہوتا ہے اور وہ مشین سے کٹتا ہے مشین سے بھی کٹتا ہو لیکن وہ اس کو شرعی طریقے سے کاٹتے ہیں اس وجہ سے حرام نہیں کھا سکتے آپ کیوں پوری اور علماء نے آپ دیکھیں کہ یہ کمیٹی ہے رابطہ عالم اسلامی کے اندر اسی طرح جدہ بینک کے اسلامی بینک کے اندر ایک کمیٹی ہے سب نے فیصلہ دیا ہے کہ اس کا کھانا جائز اس وجہ سے اس کو کوئی حرام کہنے کی جرات نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا صحیح نہیں ہے لیکن وہاں یہ حرام باندھنے وغیرہ کے خاص انتظامات ہیں وہ سعودی حکومت نے کس لیے کیے ہیں وزارت فرما اس لیے کیے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کر دے اور احرام وغیرہ کے لیے چاہے جیسا کہ آپ اگر غلطی کر کے آ جائے وہاں سے احرام نہ باندھیں تو کہا جائے گا کہ آپ مسیح ایسا چلے جاؤ اس انتظام میں کمی نہ ہونے پائے یہ نہیں کہ آپ اس طرح سے عمرے کریں وہ خود ان سے پوچھئے علماء ان کے کہتے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تو انتظام کی بنا پر آپ یہ کہیں کہ جائز ہے تبھی اس کا مطلب ہے کہ آپ سعودی عربیہ کی اور دوسری چیزیں جو ہیں اس کو قبول نہیں کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں اس کو دلیل کیوں بنا رہے ہیں اگر صحیح ہے وہ تو اور دوسری چیزیں بھی لیجیے کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو بنایا ہے یہ تو ایسے لوگوں کے لیے جو بضرورت جاتے ہیں وہاں عمرہ کرنے کے لیے نہ کہ لوگ زبردستی وہاں جا کر کے اور ایسا عمرہ کریں اس کو دلیل نہیں بنا سکتے آپ اگر کوئی لڑکا اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے سود کے پیسوں سے کاروبار کرتا ہے کیا وہ جائز ہے کہ نہیں نہیں اگر وہ اس نے کاروبار شروع کیا ہے تو اس سود کے پیسے سے اس کو نجات چھٹکارا لینا چاہیے کسی طرح کسی ایسی جگہ پر سرچ کر دے جہاں کسی مسلمان کو کھانے کا موقع نہ ہو سڑکیں بنوا دے یا, یا اس طرح کے لیٹرین وغیرہ کہیں بنا دے جو عام لوگوں کے لیے ہو اس طرح کے مواقع علماء نے ذکر کیے ہیں لیکن وہ کسی مسلمان کے لیے کھانا یا کسی غریب ہی کو کھلانا وہ چیز جائز نہیں ہے کیونکہ سود کا مال حرام ہے اگر والد کے مرنے کے بعد بڑا بھائی یہ کرتا ہے چھوٹے بھائی کا والد کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں تو کیا یہ صحیح ہے ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو دو بچے دیے ہیں چھوٹا ہو یا بڑا ہو دونوں کا برابر حصہ باپ کی جائیداد ہے لیکن بڑے بھائی نے اگر کچھ کمایا ہے تو وہ اپنا الگ رکھ سکتا ہے ایسا ہوتا ہے اصل بہت سے خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بڑا بھائی اگر دو ہزار کماتا ہے مہینے میں چھوٹا بھائی پیسہ بھی نہیں کماتا ہے سب باپ کے ہاتھ میں جاتا ہے باپ کی جائیداد بنتی ہے باپ کے مرنے کے بعد پھر جھگگڑا ہوتا کہ ہم نے زیادہ کمایا تھا یہ اور نہیں جب باپ کے ہاتھ میں گیا تو اس میں سب کا حصہ ہے لیکن اگر بچہ الگ رکھ رہا ہے تو اس کو حق ہے الگ رکھنے کا باپ کی خاص جائیداد جو ہے اس میں تمام بچوں کا برابر حصہ ہے صرف یہ کہ برابر کا مطلب یہ ہے کہ لڑکوں کا برابر اور لڑکیوں کا لڑکوں کا دو حصہ اور لڑکیوں کا ایک حصہ لیکن لڑکوں میں فرق نہیں کیا جائے گا میں پاکستان سے حج تمتو کرنے آیا ہوں ایک عمرہ پاکستان سے آتے وقت کیا دوسرا مدینہ مرورہ سے واپسی پر کیا اب مکہ میں ہے اور ابھی حج میں تقریباً 25 دن ہیں کیا میں مزید عمرہ کر سکتا ہوں اگر کر سکتا ہوں تو ایران کہاں سے باندھنا ہے مسجد عائشہ سے میں نے کہا کہ مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مومین وہاں سے اس قسم کے عمرے کا ثبوت گار رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے نہیں ہے مسجدیں عائشہ نام ہی رکھا گیا ہے کہ حضرت عائشہ ہی کی طرح اگر کسی کی حالت ہو کسی عورت کی تو وہاں سے جا کر کے عمرہ کرے اور مسجدیں اور کسی مسجد کے تو جانا دیر رہنا اور کچھ وہ بھی چیز صحیح نہیں ہے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کی ہے بس آپ میں ہے عمرہ کرنا چاہیں کہاں کیوں عمرہ کرنا چاہیں گے آپ اپنے طور پر نہ کریں کیونکہ کہ رسول نے یہ کام نہیں کیا اب آپ بیٹھے یہاں نماز پڑھیں سلاد پڑھیں دعا کریں طواف کریں اس کے بعد پھر حج کرنے چاہیں لوگ فتوا دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں آپ ان کے فتوا پر عمل کرنا چاہیں کریں لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا اور وہ لوگ ہم اور آپ اور لاکھوں لوگوں سے زیادہ نیکی کمانے کی شوقین تھے یعنی نیکی کمانے میں آگے بڑھنے والے تھے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے میں وطر کی نماز اکثر دو سلام سے تین رکاعتیں پڑھتا ہوں دو رکاعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تیسری رکاو کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو کیا تقریب تعلیمہ کے بعد ثنا یعنی اللہ مباحث بہنی پڑھنا چی جی جب بھی آپ نئی رکا شروع کریں گے تو دعائے استفتاح یا دعائے ثنا صبح رکا اللہ یا اللہ بہنی آپ کو پڑھنی ہے لیکن اگر چار رکعت والی نماز ہے تو اس کی پہلی رکعت میں تین رکعت والی ایک ہی سلام سے جب پھیرنی ہے تو پڑھنی ہے تو اس میں پہلی رکعت میں میری عورت عمرہ کا ارام باندھ کر اور نیت کر کے یہاں آئی جب وہ حائزہ تھی اب اس کا خون آنا بالکل بند ہو گیا اور چار ہی دن ہوئے ہیں تو اب وہ عمرہ کر سکتی ہے یا سات دن کے بعد عمرہ کرے انتظار کر لیں تھوڑا سا دو ایک دن اگر عادت ان کی سات دن کی رہی ہے اور اچانک وہ چار دن کے بعد بند ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو بعض اوقات میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض مہینوں میں تیزی سے آ کر کے ختم ہو جاتا ہے بعض مہینوں میں آہستہ آہستہ اگر وہ ایک دن انتظار کرنے کے بعد نہیں آیا کچھ اور ہم غسل کریں اور آ کر کے عمرہ مکمل کر سکتی ہیں یہ ایک مسئلہ مان لیجئے عمرہ مکمل کر لیا انہوں نے پھر دوسرے دن آ گیا دوسرے دن آ گیا تو رکھے. نماز نہ پڑھیں جب تک پاک نہ ہو جائیں کیونکہ انہوں نے عمرہ پاکی کی حالت میں کیا اور رکنا ضروری نہیں جب وہ چیز ہے تب رکنا ضروری ہے جب ختم ہو گئی ایک دم انتظار بھی کیا ایک دن کا نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں جی نماز ہی اس حالت میں پڑھیں اور احرام کہاں سے ہے احرام تو بتا ہی ہے پہلے سے احرام کھولنے کی اجازت ان کو نہیں ہے یعنی کھانے کو احرام کھولنے کا مطلب یہ سمجھیں آپ کہ احرام کی پابندیاں اٹھانے کی اجازت نہیں ہے اور کپڑا بدل سکتی ہیں سر پہ اگر جیسے بعض لوگ وہ, وہ چیز بھی भी ضروری نہیں ہے دوپٹہ باندھے رہتی ہیں سفید قسم کا وہ اپنے احرام سمجھتی ہیں یہ چیز بھی ضروری نہیں ہے اگر باندھے ہیں اس کو کھول کر کے پھر نہا دھو کر کے پھر وہ سر پہ لے سکتی ہیں وہ کوئی خاص اہمیت کی چیز نہیں ہے یعنی یہ کہ نیت یا احرام کے آدھار سے نکلے نا جو چیز ممنوہات ہیں اس میں وہ رہیں اور پھر اپنے گسل کر کے آ کر کے طواف کرے تن وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جانا مشروع بھی نہیں ہے میں نے نقلی طواف کیا دوران طواف حضر اسود کا بوسہ نہ لے سکا طواف پورا کرنے کے بعد دو کا نماز بھی پڑھ لیا لیکن بعد میں کوشش کرنے پر موقع ہاتھ لگا اور بوسہ خوب اچھی طرح لیا تو کیا طواف پھر سے کرنا ضروری نہیں بوسہ زبردستی گھس کر کے لوگوں کو تکلیف دے کر کے اور خود تکلیف اٹھا کر کے یہ چیز منع اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس وجہ سے آپ نے جو کوشش کی اس کوشش کو سراہیں گے نہیں ہم لوگ کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ تم طاقتور آدمی ہو دیکھو لوگوں کو بھیڑ میں گھس کر کے تکلیف دے کر کے بوسا کے لیے نہیں جانا اس وجہ سے ہر آدمی اپنے کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا مخاطب سمجھے جب نہیں پہنچ رہا ہے آسانی سے تو دور سے اشارہ کر لے وہی کافی ہے بلکہ وہی سنت ہے اس کے خلاف آپ کریں گے بہت سے لوگ دیکھا جاتا ہے بہت بری حالت میں خود جاتے ہیں اور عورتوں کو لے جاتے ہیں باہر بہت ہی غلط کام ہو جاتا ہے اس وجہ سے اسے دور رہنا چاہیے عمرہ حج سواب سب کچھ مکمل ہوتا ہے بغیر حضرت سبد کو چوم چوے ہوئے نہیں پہنچ رہے ہیں اشارہ کر کے گزر جائیں نہیں ہاتھ اگر پہنچ جائے حضر اسبت پر تو چو آپ کے ہاتھ میں اگر کوئی لاٹھی ہے وہ بھی پہنچ جائے کسی کے آنکھ میں نہ لگنے کا خطرہ اور کچھ تو اس کا کونا چوم سکتے ہیں جو چیز نہیں پہنچی اشارہ صرف کیا تو چمنا صحیح نہیں ہے ایک ہاتھ سے استعلام کرنا ہے ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے جی اور شروع جب کریں گے آپ تو بسم اللہ اللہ اکبر اور وہ بھی رائے رسول صلی اللہ علام کی سنت جیسا کہ منقول ہے صرف اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عمر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کریں اور باقی باقی اشوات اور پھیروں میں آپ اللہ اکبر کہیں اللہ اکبر کہ گزریں کیا اپنی اور لوگوں کی طرف سے حضور کے روزے, روزے پر سلام بھیجا جا سکتا ہے اپنا آپ ہزار مرتبہ بلکہ یہ بہت بڑی اچھی چیز ہے کہ جب وہاں جائیں تو آپ خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک روزہ روزہ اصل میں ایک اصطلاح نکل چکی ہے کا معنی کچھ اور ہے قبر مبارک کچھ اور ہے تو یہاں مراد بروزہ ہے یعنی قبر مبارک وہاں آپ سلام اپنے اور درود ادب سے پڑھیں لیکن بہت بھی ادب کی جا ہے وہاں بے ادبی نہ ہونے پائے یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کوئی چیز نہ مانگیں کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی سے منع کیا ہے یا علماء نے یہاں تک نہیں برداشت کیا جو پرانے عیمہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب کسی شخص کو دعا لینے, درود اور کلام پڑھ لینے کے بعد دعا کرنی ہو تو قبلہ رو ہو کر کے دعا کرے قبر مبارک کی طرف ہو کر کے دعا نہ کرے تو یہ بھی چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے بارہ جذبات میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ جو چیز سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی اس کو کر کے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینا ہے یہ ہے تو اپنے سلام کا لیکن دوسرے کا سلام پہنچانے کا جواز اس طرح کا نہیں ہے آپ اس کو کہیں اس شخص کو کہ خود وہاں سے پاکستان سے یا کہیں بھی دنیا کے کونے میں بیٹھ کر کے وہ دروس سلام پڑھا اللہ کے مقدس فرشتے معصوم فرشتے انشاءاللہ ان کے دروس سلام کو لا کر کے پیر وسول صرف پیش کریں گے لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے سلام کہنے کو کہا تو یہ ان کی طرف سے نہ بھیجنے والا گناہگار ہوگا نہیں گناہگار ہوگا جو چیز مشروع نہیں ہے اگر اس کو نہیں کر رہے ہیں آپ تو آپ گناہگار نہیں ہیں بلکہ آپ کو ثواب ملے گا ان کو سمجھا دیجئے کہ بھائی یہ بات تھی ہم نے پوچھا اور لوگوں نے بتایا کہ یہ صحیح نہیں ہے آپ خود درو سلام یہاں سے بھیجیں انشاءاللہ شاء آپ کا پہنچے گا السلام علیکم ہر ہے کہ پندرہ زلہج کو کنکری مار کر حجامت کرا کر قربانی کر کے پندرہ نہیں دس جلیجا یا پندرہ زلیجا اچھا دس جلیجہ بڑے ہے اس میں لکھا ہے دس جلیجا کو کنکری مار کر حجامت کرا کے کر, قربانی کر کے اور مکہ آ کر طبا صحیح کرنا لازم ہے کیا دوا کو صحیح بارہ تیرہ جلیجا کو مینا سے واپسی کی بات نہیں کر سکتے لازم نہیں ہے کہ آپ اسی دن سب کچھ مکمل کر لیں لیکن اگر ہو پائے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن میں سب کیا ہے اگر آسانی سے ہو جائے تو سب ایک دن کر لیں اگر نہیں کر سکے تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں بلکہ بارہ تیرہ زلیجیا کو اگر نہیں آ سکے تو بارہ تیرہ زلیزا کو واپس آ کر کے کر سکتے ہیں اس کی کوئی تاہین نہیں ان شاء اس میں کوئی گناہ نہیں نہ کوئی دم ہے آپ کے اوپر دس گیارہ زلیجیا کو تو صحیح کر کے واپس لینا جاتے ہیں تو مینا میں اپنا ٹھکانا پڑا گم ہو جاتا ہو جاتا نہیں یہ بہانہ نہ کیجیے کوشش کیجیے پہنچنے کی انشاءاللہ پہنچیں گے آپ اپنا وہ رکھتے ہیں یعنی گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم دس گیارہ کو آئیں گے ہر اعتبار سے کرنے تو پھر اپنے ڈیرے پہ نہیں پہنچ سکتے خیمے پہ نہیں پہنچ سکتے آپ پتہ رکھتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ آج کل دنیا پڑھی لکھی بہت کچھ ہو گئی ہے آپ کے ساتھیوں میں اگر ہم نہیں پڑھے ہیں تو بہت سے لوگ پڑھے رہیں گے ان کے ساتھ ہو کر کے آپ بہرحال پتہ لگا کر کے چلنے کی کوشش اللہ کے یہاں بیت اللہ کا زیادہ عزت ہے یا کہ مسلمان کی تو زیادہ ہے آپ نے ایک حدیث کے بارے پوچھا ایک حدیث شریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں ایک مسلمان کی عزت جو ہے کعبہ شریف کی حرمت سے زیادہ بڑھ کر گیا ہے اس کو اکرام مسلم تازی میں مسلم کے بار میں ذکر کیا جاتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان کو ستانا یا کسی پڑوس کو جتانا یا کسی مسلمان دور سے دور کا مسلمان ہو اگر وہ قریبی ہے تو گناہ اور بڑھ جائے گا پڑوسی ہے گناہ بڑھ جائے گا تو بہرحال اللہ کے ہاں مسلمان کی عزت کعبہ شریف کی حرمت سے بھی زیادہ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے ہم نے دو عمرے کیے ایک اپنے ملک سے آتے ہوئے اور دوسرا مدینہ منورہ سے آنے کے بعد بہت اچھا یہ میتا سے گزر رہے ہیں آپ آپ نے عمرہ کیا صحیح کیا ہم اپنی رہائش سے آتے ہوئے راستے میں یا ہر میں میں تلبیہ پڑھنا چاہیے یا نہیں تلبیہ کے بارے میں عمرہ آپ احرام باندھ کر کے آئے تو جب آپ حضرت اسود کے سامنے پہنچ جائیں گے تو تلبیہ کا ٹائم ختم ہو گیا فتع نبی وسلم نبی صلی وسلم لما بدا نبی وص اللہ وسلم طواب فطا اس طلبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواب شروع کیا تو تلبیہ ختم کر دیا اس کے ساتھ آپ دوسرے اذکار پڑھتے رہے تلبیہ ختم ہو گیا اس کے بعد عام اذکار آپ کرتے رہیں پھر جب آپ احام مانیں گے پھر تلبیہ شروع ہوگا اور اس وقت تک ختم نہیں ہوگا تلبیہ اور دوسرے اذکار کا وقت رہے گا جب تک آپ بڑے جمرہ کو کنکری نہ مار لیں گے وہاں جب بڑے جمرہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس تاریخ کو کنکری ماری تو تلبیہ آپ نے ختم کر دیا دوسرا ذکر کرتے رہے جو عید کا ذکر ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر تیرہ ضلع ہی جا سکیں تیرہ جلجا کے بعد بھی یہ خاص ذکر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اسے آپ ذکر کریں وہ منع نہیں ہے کہ اس کو نہ یاد کریں لیکن یہ خاص ذکر کا اہتمام جو ہے تیرہ زلیجیا تک جی. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے احرام کراچی سے باندھا بہت اچھا اور اپنے گروپ کے ساتھ طواف کیا یہ بھی ٹھیک رہا اور میں دورانے طواف اپنے گروپ سے بچھڑ گیا غفلت کی وجہ سے میں نے اس کے بعد حلق کروا لیا نہ میں نے زمزم کیا اور نہ ہی صحیح کیا آپ سے درخواست ہے کہ میں اپنا عمرہ جو بھی حجت وقتوں کا حصہ تھا کیسے ادا کروں اگر آپ اس وقت بھی اگر آپ نے بیوی سے صحبت نہیں کیا ہے تو آپ احرام پہن کر کے اور جا کر کے صحیح مکمل کریں پھر اس کے بعد سر اڈا اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف کرے گا اور اگر صحبت ہوئی ہے پھر بھی کام وہی کرنا ہے آپ کو آپ اگر اس طرح کا ہوا ہے تو آپ کو قربانی دینی ہوگی لیکن کام وہی کرنا ہے صحیح کر کے اور حج حل پھر سے کرنا ہے وہ جو آپ نے پہلے حل کیا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی اس وجہ سے آپ کا حج سمجھ تو اس طرح مکمل ہوگا کہ آپ صحیح کریں اور اگر غلطی ہوئی ہے تو دم دیں نہیں تو انشاءاللہ آپ کا حج تمجو مکمل ہے یا نئے جو کہ حجی تمکو کا حصہ کیسے ادا کروں کیا دم واجب ہے دم واجب ہوگا یا دوبارہ نئے سرے سے عمرہ ادا کرنا ہوگا اس واقعی کو گزرے تین دن ہو گئے اب میں کیا کروں اگر وہی تفصیل ہم نے بتائی کہ آپ کو دوسرا عمرہ یا نہیں وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طرح کریں کہ ابھی جا کر کے احرام پہن کر کے اور پھر صحیح مکمل کر لیں اس کے بعد پھر آپ سر اڈا اگر بھول کے کیا ہے اگر بیوی کے ساتھ صحبت ہوئی ہے تو قربانی بھی دم بھی دینا ہوگا حض کے دنوں میں عورت کے لیے کیا حکم ہے عام دنوں میں عورت کے لیے حکم ہے کہ نماز نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی نماز کی قضا نہیں ہے روزے کی قضا کرے گی اور باقی مسائل تو آپ جانتے ہیں کہ بہرحال حج عمرہ طواف کے بارے میں اور حرم شریف مسجد داخلے پر مکمل تفصیلات یہ ہیں کہ مکمل پابندی حرم شریف اور مسجد میں داخلے کے پر مکمل پابندی دور رہ سکتی ہیں سفر مروہ میں آ سکتے ہیں کیونکہ وہ حرم پاک کا حصہ نہیں شمار کیا گیا ہے البتہ حج اور عمرہ عمرہ کے وقت میقات پر گزرتے ہوئے اس حالت میں ان کو غسل کر کے احرام باندھ لینا ہے لبیک اتارنا ہے ذکر اذکار کرتے رہنا ہے اور احرام کی دوسری پابندیاں خوشبو وغیرہ نہ لگانے والی وہ اپنے وقت پر پرتیں گی اسی طرح طواف بھی نہیں کر سکتے قطن حج کے لیے جب نکلیں گے تو یہی شکل ہوگی جائیں گی جب پاٹ ہو جائیں گی پھر طواف اور صحیح کریں گی فرض نماز کے دوران طواف والی عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں کہنے پر بھی نہیں باز آتی اسی میں مرد حضرات کی نماز ایسے میں مرد حضرات کی نماز ہو جاتی ہے بہرال اللہ تعالیٰ اس مجبوری کو معاف کرے اور مسلمانوں کو سمجھ دے عورتوں کو مردوں کو اس وقت یہ حالت ہو جاتی ہے کہ بیچارے انتظامیہ دوسرے دنوں میں تو نہیں ایسا ہو پاتا ہے لیکن انتظامیہ جو ہے مجبور ہو جاتی ہے تو کم سے کم ہم کو سوچنا چاہیے لوگوں کو کام کرنا چاہیے عورتیں وقت سے تھوڑا پہلے وہ چیزتے رہتے ہیں بیچارے عورتوں کو نکالنے کے لیے کہ وہ چھٹ کر کے ادھر ادھر بھاگتی رہتی ہیں ہمارا مکمل کر لیتی ہے تبھی ہی نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا انشاءاللہ لیکن یہ کہ آپ اپنی ایمان کو معقو رکھیں طواف کے بعد نفل پڑنی ضروری ہے جی ہاں ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طواف کے بعد مقامی ابراہیم کو جائے نماز بنا ہوا تفدوں میں مقامی ابراہیم مسلح یا دو طواب یا تین تواب اکٹھے کر کے نہ پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں ایسا کر سکتے ہیں آپ ہاں حضرت عائشہ ملم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کرتی تھی کہ سات چکر کا ایک پھیرا اسی, اسی طرح اسی کے بعد فوراً سات اور دو یا تین یعنی سات یا اکیس پھیرے کر کے جا کر کے چھ رکھاتے دو دو کر کے الگ پڑھ لیتی تھی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں ان شاء اللہ آپ نے زمزم پینا ضروری نہیں ہے لیکن سنت کے مطابق جب آدمی عمرہ کر کے آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواب سے فارغ ہوئے اور پھر مقام ابراہیم پر گئے وہاں سے نماز پڑھی آپ نے وہاں پر نماز پڑھی وہاں سے فارغ ہو کر کے آپ نے زمزم پیا تو سنت کے مطابق یہ بھی بولے تو اچھا ہے اور اگر کسی نے نہیں کیا تو اس کے عمرے میں کوئی کمی نہیں ان شاء اللہ یہ نماز کا وقت ہاں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مناشا وقت ہے یعنی عصر کے بعد سے مغرب کا کے درمیان فجر کے بعد سے طلوع شمس کے درمیان یا دوپہر کے درمیان تو عرض یہ ہے کہ مکہ شریف کی خاص خصوصیت ہے کہ اس میں مرا کا وقت نہیں ہے کوئی وقت نہیں مرا کا کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی عبد مناف قبیلے کو کہا کہ یا بنی عبد مناف عیدہ کان من علم رشی تمہارے ہاتھ میں قابل تولیت ہو بلا سمناف بحاد الب وسلم یہ تجزہ عط ان شاہ میں لے لینا تمہارے ہاتھ میں کعبے کی کنجی آئے یا کعبے کا انتظام انسرام آئے تو کوئی شخص کسی وقت رات یا دن کے کسی ٹائم بھی نماز یا توا... نماز پڑھنی چاہے طواب کرنا چاہے تو اس کو روکو نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ شریف کی خصوصیت ہے ویسے آپ کو اختیار ہے کہ آپ نہ پڑھ کر کے انتظار کر کے مغرب کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرض نہیں بعض صحابہ نے وقتی طور پر ایسا کی ضرورت کے تحت حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے طواب کیا اس کے بعد پھر کہا کہ چلو لوگ نکلے دوتوا میں اترے وہاں آپ نے تو رکاف نماز پڑی یہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مقام ابراہیم پر بھیڑ کے دنوں میں آپ نماز بھی امنان سے نہیں پڑھ سکتے اس وجہ سے کہیں بھی کوئی میں نے بتایا کہ حضرت عمر نے جا کر کے صبح جو اس وقت کا علاقہ ہے شہر میں ہے وہاں جا کر کے آپ نے دو رکعت طواف کی پڑھی تو ہونا یہ چاہیے کہ دور سے دور ہو کر کے لوگوں سے بھیڑ سے اس نماز میں خوشی چاہیے اطمینان چاہیے وہاں گھیر کر کے کسی کو پڑھانے کا یہ بھی جائز نہیں کیونکہ وہ طواف کے لیے ہے اور طواف والوں کا حق پہلے ہے بہرحال یہ چیز غلط ہو جاتی ہے جا کر کے وہاں تھکا کھا کر کے نماز پڑھیں دور کہیں بھی پڑھ لیں اس کے بارے میں علماء کا فیصلہ ہے کہ یہ صلاح صحیح ہے سواف کے علاوہ نوازی کیا مطلب یعنی ممنوع وقت میں وہی میں نے کہا کہ جب مکہ شریف میں کوئی ممنوع وقت نہیں رہا مکہ شریف میں نہیں بلکہ حرم شریف میں کوئی ممنوع وقت نہیں رہا تو پھر کسی وقت بھی آپ کوئی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جیسا کہ جنازے کی نماز کے بارے میں اور ہمارے پرانے زمانے میں مکے میں پڑھا جا، پڑھی جاتی تھے آپ تاریخ دیکھیں کہ اثر کی بات دلا کر کے جنازے کی نماز یہاں پڑھتے تھے استشاع کے بارے میں آیا ہے کسوخ سورج گرہن کیا کی نماز بھی اس وقت پڑھی ہے لوگوں نے یہ تاریخ میں بھی آیا ہے اور یہ پکوا بھی ہے کہ کی کیوں کی کسی نماز کا سبب اول تو آپ یہ دیکھیں ہم یہ ہی کہتے ہیں کہ چاروں مذاہب حق ہیں تو امام شاپی رحمتہ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ جس کسی نماز کا سبب ہو جس کسی نماز کا سبب ہو اس کو ادا کرنا حرم میں تو خاص سبب یہ بھی ہوگئے کہ اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے منا لیکن دوسری جگہوں پر دوسری مسجد میں اگر کوئی خاص سبب ہے تو اس سبب والی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں یعنی جب وزو کیا کسی نے تو دو رکعت وضو کا کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے مسجد میں داخل ہوا تو پیارا رسول نے فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو بغیر دو رکعت نماز پڑھے وہ نہ بیٹھے تو جب بھی داخل ہوا مغرب کے پہلے اور اثر کے بعد داخل ہوا فجر کے بعد وضو کر کے داخل ہوا تو یہ سبب ہو گیا جنازے کی نماز آئی سبب ہو گیا مولانا عبد الحری لکھنوی رحمۃ اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم رہے ہیں ہنو کی عالم انہوں نے طالق المسد اعلی محبت امام محمد امام محمد کی جو موطہ ہے اس پر انہوں نے آشیا لگایا ہے اس میں لکھا ہے کہ بارہ سو میں میں نے حج کیا تو ہم رخصت ہونے والے تھے تواف ودا ہم نے کیا اثر کے بعد پھر ہم جانے لگے دو رکات پڑھنے تو متعودین جو ہیں انہوں نے روکا کہا تم اس وقت کیسے نماز پڑھ رہے ہو کیونکہ اس زمانے میں جیسے مسلح بانٹ لیا تھا مصعودین بھی بٹے ہوئے تھے انفی متوف الگ ہوتے تھے شافی الگ ہوتے تھے ہم الگ ہوتے تھے مارکیٹ مالک الگ ہوتے تھے زیدی بھی الگ ہوتے تھے کسی زمانے میں ایسا بھی ہوا ہے تو متوفین نے روکا ان کو اس وقت نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے نہیں معلوم تھا ان کو کہ اتنے بڑے عالم ہیں انہوں نے کہا نہیں کہ کہا کہ امام تحاوی جو حنفی علما کے بہت بڑے مادز ہیں یا بہت بڑے امام ہیں انہوں نے کہا کہ امام صحاوی نے اس کا فتوا دیا ہے اور کہ پڑھنا جائز ہے اثر کے بعد رکھا سیم یا اور کوئی صلاح سبب اس لیے یہ اتنا ہمارے لیے کافی ہے انہوں نے دو رقع نماز پڑھی ان مقبودین نے اس میں عالم بھی ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہمیں نہیں معلوم تھا آپ سے ہم نے یہ استفادہ کیا یہ مولانا عبدالحی لکھنوی کی کتاب آپ دیکھیں تاریخ المبجد میں انہوں نے ساتھ لکھا ہوا ہے اس میں سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیز شریف کی روح سے سبق کی نماز کوئی بھی کسی وقت پڑھ سکتا ہے یا حرم شریف میں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ کسی وقت بھی آپ کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی نفل ہو یا رکاطے طواف ہو یا جنازے کی نماز اور کچھ ہو یا ہمارے رہائش پر جو ملازمین کام کرتے ہیں ان کو زکات دے سکتے ہیں اصل میں ملازمین جو ہوتے ہیں وہ بیچارے گھر بار چھوڑ کر کے عام طور پر معمولی چھوٹی سی تنخواہ پہ ہوتے ہیں کھانا پینا بھی اس دن ان کو ہوتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ہی محتاج ہے حقدار ہیں اگر آپ ان کو دے سکیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کر دیں چالیس نماز پڑھنی ضروری نہیں ہے انشاءاللہ شاء آپ چار نماز یا دو نماز پڑھ کر کے بھی واپس آ سکتے ہیں آپ کی زیارت یا آپ کے حج میں کوئی خلل نہیں انشاءاللہ سوال یہ ہے کہ میری آئڈیا کے ایام حج کے دنوں ہی میں ہیں اور ہماری واپسی کی فلائی سے نو مارچ ہے یعنی حج کے فوراً بعد اب طب زیارت کیا کیا جائے سوافی زیارت بہرحال اس کے لیے تو رکنا ہی ہے کیونکہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ازواج متحرات کے بارے میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رخصت کا ارادہ فرمایا تو آپ کو بتایا گیا کہ